جی فرما ہے تھے جناب جی آپ نہ ادھر تشریف لے آئے نہیں حضور مہربانی کریں آپ بڑی نوازش ہوگی دین کے لیے کہیں جانے آنے کی ضرورت جب پوری ہو جائے بیٹھے ہوئے دور سے اصل بات تو ادھر بھی آ کر آپ کے سامنے سوال ہی پیش کرنا ہے نہ آپ نے میری شکل سے تھوڑا لڑنا ہے یا میری شکل پر جواب لکھا ہوا ہے تو بتا دیں اگر میرے چہرے پر جواب ہے تو میں آ جاتا ہوں یہ اگر میرے چہرے پر یا میرے جسم پر جواب لکھا ہوا ہے تو میں آپ آ جائیں نا آپ تشریف لے آئیں اچھا اگر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ آ جائیں تو پھر کیوں حضرت ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا تو آپ اچھا فارغ پارک ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی تو آپ اچھا حضرت یہ بتائیں آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے آپ دین کے لیے وقت بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے دین کے لیے وقت نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی عجیب بات ہے ہم تو جٹ ذمہ دار سے آدمی آپ آ جائیں تو ہم تو مزدور محنت ہیں حضرت آپ تو وقت بیٹھے ہیں اس کام کے لیے میری بات سنیں میری للہ آپ انصاف کیجئے میرا ایک ہی سوال ہے قدم ید عین یہ جتنے کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کے ساتھ یا ان کے علاوہ کہیں اور دکھا دیں حدیث قرآن میں کہا گیا ہو کہ یہ اللہ کی صفات ہیں بس اتنا بات ہے آپ کو دکھاتی ہاں پھر وہی بات آئیں کتاب دکھا دیتی ہوں کتاب بتا دیں مہربانی جی کتاب بتا دیں تو آپ نہ آ جائیں تو یہ وہ مولوے والی بات مت کریں آپ کی برائے مہربانی آپ تو شاخ العدیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا نا اسما اور صفات والا معاملہ کو بسنا جی جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ان میں بات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت شیخ ال اسلام ابن تیمیہ صاحب جو ہیں ان کی کتابیں کدھر جائیں گی یا البانی صاحب کی کدھر جائیں گی یا عرب والوں کی کدھر جائیں گی یا آپ کی کدھر جائیں گی باس میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر کو چھوڑ دیں کتابیں کو لکھنا ہے پڑھنا آخری رزلٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ باس میں اگر پڑھیں گے نا تو اس کا آخری رزلٹ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ جیسے حضرات اپنا اسلام اور ایمان موقفی ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ آپ اتنا ہی نہیں ثابت کر رہے ہیں ابھی تک قرآن و عدیش کے مطابق